أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله ان اللہ عزیز الحکیم صدق اللہ عویم آج ہمارا سبق سرح انفال کی آیت نمبر نو سے شروع ہوگا سرح انفال کی آیت نمبر نو کا ترجمہ یہ ہے اب تصغیث نہ ربکم اور آپ یاد کریں اس وقت کو جب کہ آپ لوگ اللہ سے مدد طلب کر رہے تھے تو اللہ والی نے آپ کی فریاد سنی آپ کی دعا قبول کی یہ کہتے ہوئے کہ ان ممدکم بھی الفلاکتی مردفین کہ میں تم لوگوں کی مدد کرنے والا ہوں ایک ہزار فرشتوں کے ساتھ جو ایک دوسرے کے پیچھے آئیں گے اللہ تعالی نے یہ وعدہ فرمایا کہ اللہ تعالی آپ لوگوں کی مدد کرے گا ایک ہزار فرشتوں کے ذریعے جو سلسلہ وار چلے آئیں گے ایک دوسرے کے پیچھے آئیں گے وہا جال اللہ اللہ بشر سورہ انفال کی آیت نمبر دس ہے اور یہ جو فرشتوں کی امداد کی بات ہے نا یہ ایک خوشخبری ہے ولیطم ان نبی قلوبكم اور تاکہ آپ حضرات کے دل مطمئن ہو جائیں ورنہ اللہ تعالی کو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ بغیر فرشتوں کے بھی آپ کی مدد کر سکتا ہے وہ من نسر اللہ من ان اللہ اور نہیں ہے مدد مگر اللہ کی طرف سے یہ فرشتوں کا آنا لگاتار ایک دوسرے کے پیچھے آنا یہ ظاہری امداد ہے اور ظاہری امداد اللہ تعالیٰ نے کیوں دی ہے تاکہ خوشخبری ہو اور دل مطمئن ہو اس لیے کہ انسان کی طبیعت ہے کہ جب تک وہ ظاہر میں کوئی چیز دیکھتا نہیں ہے مطمئن نہیں ہوتا ومن نثر اور امداد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے ام اللہ عزیز حَكِيمٌ یقینا اللہ تعالی طاقت والا ہے اور علم والا ہے اللہ جل جلا نے مسلمانوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ یہ جو تجارتی قافلہ ہے اور یہ جو مسلح لشکر ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک میں آپ لوگوں کو دوں گا یا تجارتی قافلہ آپ لوگوں کے لیے غنیمت بن جائے گا یا مسلح لشکر ہار جائے گا اس میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کی تربیت فرمائی ہے کہ آپ لوگ زبان یہ چاہتے ہو کہ آسانی کے ساتھ سب معاملات حل ہو جائے یہ انسان کی طبیعت ہے نا انسان یہی چاہتا ہے کہ آسانی کے ساتھ کام ہو جائے لیکن اللہ اجلجلالح یہ تربیت فرما رہا ہے کہ یہ جو دین کا معاملہ ہے اس میں قربانی کی ضرورت ہے قربانیوں کی ضرورت ہے جنگ ہوگی تو قربانیاں ہوں گی یہ جو محبت ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عشق ہے یہ قربانی مانگتا ہے بغیر قربانی کے بغیر جان اور مال قربان کیے جو ویسے ہی محبت کے دعوے کرتے ہیں یہ حلوے کے عاشق ہیں یہ سچے عاشق نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تربیت کرنا چاہتا ہے کہ آسان آسان راستوں کے عادی نہ ہو جائیں بلکہ مشقت اور قربانیوں والی عادت بن جائے اس لیے اللہ تعالی نے قافلے کے ساتھ انہیں نہیں لڑایا جو کہ بہت آسان تھا بلکہ مسلح لشکر کے ساتھ لڑایا جو کہ ایک ہزار کی تعداد میں تجارتی قافلے میں جو لوگ تھے وہ ستر آدمی تھے اور یہ جو مسلح لشکر یہ ایک ہزار آدمی اور تجارتی قافلے میں جو لوگ تھے وہ تو جنگ کے لیے تیار نہیں تھے نا وہ تو تجارت کرنے گئے ہوئے تھے اور شام سے ابھی آ رہے تھے تھکے ہارے پریشان وہ تو جنگ کے لیے تیار بھی نہیں تھے پر تو اچانک حملہ ہونا تھا نا اب جو یہ جو مسلح لشکر آ رہا ہے یہ تو کیل کانٹے سے لیس ہے اور ہزار آدمی آ رہے ہیں بڑے بڑے سردار اس لشکر میں آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے آسان راستے کو چھوڑ کر مشکل راستے میں انہیں لگایا تاکہ مسلمانوں کو قربانیوں کی عادت پڑ جائے تاکہ مسلمان نرم نرم نہ بن جائیں اب یہ مثال میں دے رہا ہوں یہ صحابہ اکرام کے لیے نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے جیسے فارمی مرغی ہوتی ہے نا سفید برائلر مرغی کہتے ہیں چل بھی نہیں سکتی دھکا لگا ہوتی ہے ادھر سے ادھر گر جاتی ہے صرف کٹنے کے لیے وہ پیدا ہوتی ہے چند دنوں میں پیدا ہوتی ہے اور چند دنوں میں بڑی ہوتی ہے اور چند دنوں میں کٹ کر دنیا سے چلی جاتی ہے مسلمان اس زمانے میں فارمی مرغی کی طرح بن گئے ہیں چاہتے ہیں کہ ہر چیز تیار ہو اور ان کے منہ میں ڈالی جائے لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تربیت ایسے نہیں کی مشقت اور سختی کے حالات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تربیت کی ہے اس سے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جو لوگ مظاہروں ہڑتالوں مذاکرات اور باتوں کے ذریعے پاکستان میں شرعی نظام لانا چاہتے ہیں یہ دراصل خود بھی وقت ضائع کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو بھی بے بنانے میں مصروف ہیں قتل و قتال اور جنگ کا راستہ اختیار کرنا ضروری ہے اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے پہلے تھپڑ لگاؤ اس کے بعد جب نصیحت کرو تو اس کا اثر ہوتا ہے ان حکومتوں کو تھپڑوں کی ضرورت ہے تھپیڑوں کی ضرورت ہے اس کے بعد انشاءاللہ اللہ یہ آپ کی دعوت کو سنیں گے اللہ تعالی عجیب طریقے سے یہاں اس بات کو بیان کرتا ہے کہ دو جماعتوں میں سے ایک جماعت تو تمہیں ملے گی لیکن تم خود یہ چاہتے ہو کہ وہ جماعت ہمیں بطور غنیمت مل جائے جس میں زیادہ لڑائی بڑھائی نہ ہو ایک تمہاری آرزو اور خواہش ہے اور دوسری طرف اللہ کا ارادہ ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ حق لوگوں کو دکھائے اور کفر کی جڑ کاٹ کر رکھ دے اس کے لیے طریقہ کیا ہے طریقہ لڑائی کا ہے اللہ تعالی نے اسی طرح کیا ہے پھر اللہ تعالی نے یہ بات بھی یہاں بیان کی ہے کہ حق راستے کو دین اسلام کو سچا ثابت کرنے کے لیے یہ لڑائی ہوئی ہے اور مجرم لوگ اس طرح کی لڑائی کو ناپسند کرتے ہیں بات سمجھ میں گئی یہ جو مجرم لوگ ہوتے ہیں نا ان کو لڑائی پسند نہیں ہوتی ہے دین کے لیے لڑائی دین کے لیے جہاد دین کے لیے قطال دین کے لیے جنگ یہ اللہ کو پسند ہے اور دین کے لیے لڑنے والے جھگڑنے والے جنگ کرنے والے لوگ اللہ کو پسند ہیں ان اللہ خفا اللہ تعالی اللہ کی راہ میں دین کے لیے لڑنے والوں سے محبت کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ آخر وقت میں مسلمان بہت ہی ڈھیلے ہو جائیں گے کفار ان پر حملہ کریں گے تو صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی ہم کم ہوں گے پیغمبر علیہ السلط اسلام نے فرمایا تم لوگ کم نہیں ہوگے بہت زیادہ ہوگے لیکن تمہارے اندر دو بیماریاں ہوں گی دنیا کی محبت اور قتال سے نفرت آج یہی دونوں بیماریاں مسلمانوں کے اندر موجود ہیں دنیا کی محبت بڑے بڑے بنگلے گاڑیاں مال و دولت اس کے حصول میں لوگ لگے ہوئے ہیں اور قتال کی طرف توجہ اور فکر نہیں ہے لیکن جن لوگوں نے قتال کی طرف اللہ کی راہ میں جہاد کی طرف توجہ کی اللہ تعالیٰ نے انہیں غلبہ عطا کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیاب کیا اور امریکہ جیسا شیطان پوری دنیا میں آج ذلیل و رسوا ہے الحمدللہ اور اس سے پہلے روس بھی ذلیل و رسوا ہوا ہے اور اس سے بھی بہت پہلے انگریز بھی ذلیل و رسوا ہوا ہے جہاد کی برکت سے ہمیں چاہیے کہ ہم بیماری کا صحیح علاج کریں ایک شخص کو بیماری ہے زکام کی اور آپ دوا دے رہے ہیں پیٹ درد کی غلط بات ہے نا زکام کی بیماری ہے تو اسے زکام کی دوائی دینی چاہیے اس وقت کفر پوری دنیا پر مسلط ہے مسلمانوں کو تنگ کر رہا ہے مسلمانوں کی بچیاں اور بچے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں سڑ رہے ہیں ضرورت کس بات کی ہے جنگ کی ضرورت کس بات کی ہے جنگ تلوار اٹھانے کی ضرورت ہے کلاشنکوف اٹھانے کی ضرورت ہے بندوق اٹھانے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ مسلمان امت کو توفیق عطا فرمائے اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ جنگ کے لیے پیغمبر علیہ صلاح وسلم اور ان کے صحابہ نے اللہ سے دعا مانگی اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہمیں اپنے آپ پر اپنے اسلحوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ کس پر بھروسہ کرنا چاہیے اللہ پر دعا کرنی چاہیے بہت اچھی بندوق آپ کے پاس ہے بہت اچھی کلاسنکوف آپ کے پاس ہے یہ کافی نہیں ہے بہت اچھا بدن ہے آپ کا آپ کے پاؤں بھی ہاتھ بھی سب بہت اچھے ہیں صحت مند ہے آپ جنگ کے لیے یہ کافی نہیں ہے جنگ کے لیے آپ کو اچھے اعمال کرنے چاہیے اور دعا کرنی چاہیے پیغمبر علیہ السلط والسلام نے دعا فرمائی صحابہ کرام نے دعا کی تو اللہ تعالی نے ان کی مدد کی پیغمبر علیہ اللہ وسلام نے کیا دعا فرمائی تھی انشاء کل کے سبق میں ہم ان تفصیلات کو پڑھیں گے وصلی اللہ تعالیٰ على خیر خلق ہی محمد ولا و صحبی اجمائین سبحان کل بحمد اشدرک وطوب علی وسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ